ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی نگاہوں پر ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے محترم بھائیوں اور بہنوں و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہو چکی ہیں تو اب وہ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں یہ مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے مگر اس کا باعث ان لوگوں کا عمل اور ہٹ دھرمی ہے جو لوگ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے جو اللہ کی طرف پلٹتے نہیں تو پھر اللہ رب العالمین بھی انہیں اپنے در سے دھتکارتا ہے جیسا کہ سورہ جاسیا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشوں کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اسی طرح سورہ النحل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فیلون <الْغَافِلُون> یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہی لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں اور فرمایا سورہ متففین میں وہ میں یو کی بوبی اللہ کلو ادلا لئی اتنا کولاس گلبل رونا قلوب کینو یکسیبون اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے نکل جانے والا سخت گناگار جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں یہ مہر کیسے لگتی ہے اس کی وضاحت سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے پھر جب وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اس نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے کل بل اور اونا قروبی ماں کا ہرگز نہیں بلکہ یہ وہ ان کے گناہوں کا زنگ ہے ان کے گناہوں کا زنگ ہے جو چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو کرتوت وہ کرتے ہیں جو وہ کماتے ہیں جامع ترمزی کتاب و تفصیر القرآن اور سنن ابن کے اندر یہ روایت موجود ہے سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح وارد ہوں گے ایک کے بعد ایک جیسے چٹائی کے تن کے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا کہ جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا یا دل سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا میرے محترم بھائی اور بہنوں سے ہی مسلم کتاب ایمان میں یہ حدیث ہے اور بہت سمجھنے کے قابل یہ حدیث ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے نیکیاں کرتا ہے خیر کی طرف جاتا ہے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے دل کو بالکل سفید کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اللہ اسے فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے اور جو دل گناہوں پر بار بار ان پر چل چل کر اور نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتا ہے تو وہ کوزے الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سفید کر دے ایمان کی روشنی سے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم برائی کو برائی اور نیکی کو نیکی سمجھنا یعنی وہ فرقان جو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو عطا کرتا ہے اللہ اس سے ہمیں محروم نہ کرے یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے سیدنا نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا مکلی بالخلو ثبت قلوبنا على اللہ دینک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على اللہ دینک اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ثابت رکھ ابن حبان اور جامع ترمزی کے اندر یہ روایت ہے اس دعا کے ساتھ ہم آج کے درس کا خاتمہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فطروں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمد رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ